گزشتہ جمعہ میں اس بات پر بات ہوئی تھی کہ ہم یکم ہجری میں چل رہے تھے ہجت کے پہلے سال میں کون سی اہم باتیں واقعات کیا چیز پیش آئی اور گزشتہ جمعہ میں نے ماخات کا ذکر کیا تھا مواخات اپنے مہاجر بھائیوں کو سنبھالنے کے لیے انصار کی میزبانیوں اور ان کی طرف سے ہمدردی اور خیر خواہی اور بھائی بندی کا جو رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اس کو کہتے اور مواقع کا مطلب ہے ایک دوسرے کا بھائی بن جانا ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے رشتے کو استوار کرنا یہ کم ہجری میں جو ایک اور اہم ترین چیز آئی جس کو شاید آج ہم لوگ کوئی معمولی چیز سمجھتے ہوں یا معمولی نہ صحیح تو عام, عام بات سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی شریعت میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے اللہ جل شانہ نے اس کو مشروع یعنی شریعت کا حصہ کس طریقے کے ساتھ بنایا اور وہ چیز ہے ازان ہمارے ہاں بعض لوگ غلطی سے اس کو آزان کہتے ہیں یہ لفظ ازان ہے آزان نہیں آزان عربی کے اندر از کی جمع ہے ازن کان کو کہتے ہیں کانوں کی جمع ہو تو اس کو آزان کہتے ہیں آزان اور یہ جو لفظ جو ہم ندا دیتا ہے مؤذن اللہ کی جانب پکارتا ہے اس کو اذان کہا جاتا ہے یعنی نماز قائم ہو گئی معراج کے موقع پر پانچ نمازیں آئیں اور معراج سے پہلے صبح اور عصر کی نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز جو ہے یہ تو ابتدائے بے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوس ہوئے اس وقت سے فرض تھی پہلی دو نمازیں یعنی اثر اور فجر اور پھر معراج ہوا دس نبوی کے آس پاس اس کے اندر پانچ نمازیں آ گئیں اور اس کے بعد شروع کے اندر دو دو رکاتیں تھیں پھر بعد میں سفر کے لیے دو رکعت باقی رہی اور زہر اثر اور عشاء کی نمازیں چار چار کر دی گئی رکاتے ہیں. اچھا معمول کیا تھا اذان آنے سے پہلے جماعت کی نماز کیسے ہوتی تھی جب وقت داخل ہو جائے کرتا تھا نماز کا تو حضرات صحابہ مسجد میں آ جایا کرتے تھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتے تھے اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امامت خود فرماتے تھے اور آپ نے ساری عمر خود امامت فرمائی اور آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی موجودگی میں سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپ کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل تھے کسی اور نے امامت نہیں کی آپ کی موجودگی میں آپ خود امامت فرمایا کرتے تھے جب آپ حجرہ مبارکہ سے جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے ازواج متحرات کے حجرے تو جب آپ تشریف لایا کرتے تھے تو اس وقت جماعت کھڑی ہوا کرتی تھی تو اب آہستہ آہستہ مدینہ کی بستی بڑھ رہی تھی اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کے لیے جمع کرنے کے لئے کوئی علامت ہونی چاہیے کوئی چیز ایسی ہو جس سے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو جماعت کا وقت ہو گیا اوقات نماز تو پتہ ہی ہوتے ہیں لیکن جماعت کا وقت ہو گیا اور مسجد میں اب جماعت جلد کھڑی ہو جائے گی تو اس کے لئے کوئی علامت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کا احساس ہوا اور آپ نے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس کے اوپر مشورہ طلب کیا آپ نے پوچھا کیا کیا جائے بعض صحابہ نے کہا کہ ہم ناقوس بجایا کریں گے ناقوس ایک لکڑی ہوا کرتی تھی جس کو اس زمانے کے نصارہ بھی اپنی گرجوں کے اندر بجایا کرتے تھے آج کل جس کو گھنٹہ کہتے ہیں بیلز کہتے ہیں جو گھنٹیاں بجائی جاتی یہ بڑا ایک گھنٹہ ہوتا ہے آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا بعض کے لیساؤں کے گھنٹے ان کے میناروں سے بلند ہوتی ہیں ان کی آوازیں دور دور تک جاتی ہیں خاص انداز کی آواز ہوتی ہے پہچانی جاتی یہ قدیم رواج ہے نسارا کا ان کی عبادت سے پہلے عبادت کے لیے لوگوں کے جمع ہونے کی یہ کلامت ہے اور کسی نے کہا کہ بوک بجایا کریں گے بوک ایک قسم کا خاص انداز کا بغل تھا اور یہ جو ہے یہ اس زمانے کے اندر یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہوئے اس کو بجایا کرتے تھے اور تو یہ مشورے آئے مختلف قسم کے کسی نے کہا کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی بلندی کی جگہ کے اوپر آگ جلا دی جائے تو آگ بھی علامت بن سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں مشوروں کو پسند نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ ایک مشورے میں نصارہ کے ساتھ مشابہت پہلی صورت کے اندر اگر ناقوس بجایا جائے بوک بجایا جائے یا بغل جس کو کہتے ہیں خاص قسم کا بغل ہوتا ہے تو اس کے اندر یہود کے ساتھ مشابہت ہے اور اگر آگ جلائی جائے تو اس کے اندر تو خالص مجوسیوں سے اور آتش پرستوں کے ساتھ مشابہت ہے تو یہ مجلس برخاست ہو گئی بغیر کسی فیصلے کے جو مشورے کی مجلس تھی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے دل پر اس بات کی فکر لے کر رخصت ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشورہ مانگا تھا اور کوئی ایسا مشورہ سامنے نہیں آیا جس پر آپ فیصلہ فرما لیتے تو اس فکر کے ساتھ صحابہ رخصت ہوئے اللہ جلل شانو کا ایک معاملہ ہوتا ہے اور بعض قلوب بعض دل زیادہ اثر لیتے ہیں کسی بات کو تو سیرت نگاروں کا محدثین کا یہ خیال ہے کہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کا سب سے زیادہ اثر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیا مشورہ دیا جائے جو آپ کے دل کو بھا جائے جو آپ کو پسند آ جائے اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے تو رات کو انہوں نے ایک خواب دیکھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے سبز لباس پہنا ہوا ہے اور اس اپنے سبز لباس کے ساتھ اس شخص کے ہاتھ میں ناقوس ہے اور وہ گزر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ ناقوس فروخت کرو گے بیچو گے اس نے کہا تم اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہو یہ خواب کی بات ہو رہی ہے انہوں نے خواب دیکھا فرماتے میں نے کہا کہ اس کو بجا کر ہم نماز کے لیے مسلمانوں کو جمع کریں گے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس ناقوس کے بجانے سے زیادہ بہتر بات نہ بتاؤں زیادہ بہتر تدبیر نہ بتاؤں جس سے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے اور ناقوس بھی نہیں بجانا پڑے گا کہتے میں نے کہا ضرور بتاؤ تو اس نے کہا کہ اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اور ان لا اشد اللہ ان لا اللہ الا اللہ اشد ان محمد الرسول اللہ اشد الن محمدر رسول اللہ حل صلاح صلاح فلاح ہئی آل الفلاح اللہ اکبر, اللہ اکبر لا اکبر الا اللہ اکبر یہ اس نے انہوں نے خواب میں کہا اور کہا کہ جب یہ اذان دے کر مجھے دکھایا اور اس کے بعد پھر اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہوئے اور اقامت کہہ کر دکھایا اور اس اقامت کے اندر قد کامت قد قامت صلاح کا اضافہ کر دیا کہتے ہیں جب صبح ہوئی عبداللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو یہ خواب سنتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان نہ ان شاء اللہ آپ نے فرمایا کہ سچا خواب ہے ان اللہ یہ بالکل سچا خواب ہے اور اس کے بعد آپ نے عبداللہ اپنے زید سے کہا کہ یہ کلمات بلال کو سکھا دیں اور بلال ازانتے ہیں پہلی تو اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بلال کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ اونچی ہے اونچی آواز ہے دور تک جائے گی ازان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہ ہر اس شخص کے کانوں تک پہنچے جس نماز پڑھنی ہے آج کل ایسا دور آ گیا کہ مسلمان ازان کی آواز سے بھی تنگ ہوتے میں نے سنا ہے واللہ عالم یہ پراپرٹی ڈیلرز کہتے ہیں کہ جو گھر مسجد کے پاس ہوتے ہیں ان کی قیمت کم ہوتی ہے تیس چالیس پچاس لاکھ روپے سستے بکتے ہیں اس لیے کہ وہاں اذان کی آواز زور سے آتی ہے مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارے خواب غفلت کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ خلل نہ ڈالے کسی بھی طریقے کے ساتھ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ازان کے علاوہ ایک پریشانی ہے جو جینون ہے جس میں ہماری قوم کی تربیت کسی بھی صورت میں شاید نہیں ہو سکتی میں تو کبھی کبھی مایوس ہو جاتا ہوں کہ نماز کے لیے آنے والے لوگ اپنی گاڑیاں مسجد کے پڑوسیوں کے گھروں کے سامنے کھڑی کر دیتے اور مسجد کے پڑوسی اگر اپنے گھر سے نکل کر جانا چاہیں اپنے گھر میں آنا چاہیں اور نمازوں کے اوقات ہوں اور جمعے کا وقت ہو تو, تو بیچارے تو شاید اپنی گلی بھی داخل نہیں ہو سکتے ہم نے میں نے کتنا منع کیا ہے یہاں پر کوئی کتنے جمعے اتنے گزرے جسے میں نے میں کہتا ہوں کہ اس گلی کے اندر گاڑی مت کھڑی کریں گلی میں گاڑی مت کھڑی کریں ابھی آپ جا کر ابھی جا کے باہر کا منظر دیکھ لیں یہی آپ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوں گی اور گلی کے دونوں کناروں پر کھڑی ہوں گی اور یہ بیسیوں بار میرے کہنے کے باوجود آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے اگر آپ ابھی جا کر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں منظر دیکھ لیں میں ابھی آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا منظر اور ابھی یہ منظر ہے تو آپ سوچیں گے ڈیڑھ بجے کے بعد کیا منظر ہوگا اس عالم میں فرض کریں اس گلی کے کسی شخص کو اپنے گھر نکلنا پڑے کوئی ایمرجنسی ایمرجنسی نہ ہو ویسی رستہ مسلمانوں کا حق ہے سخت وعیدیں ہیں لوگوں کا رستہ بند کرنے کے اوپر تو جا کر گاڑی دور کھڑی کریں کسی ایسی جگہ چل کر آئیں چند قدم اپنے آپ کو چلنے سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو اذیت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہیں بھی کھڑی کر دیں گے آپ, کبھی یہ منظر آپ نے دیکھنا ہو تو جمعہ کا سلام پھرتے ہی جا کر باہر گلیوں کا منظر دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم کتنی مہذب قوم ہیں. اور دینی احکامات پر اور یہ ہمارا دین ہے یعنی آئے نماز پڑھنے کے لیے ہیں اور اذیت کے اندر پورے محلے کو مبتلا کیا ہوا ہے لوگوں کی گلی بند کی ہوئی ہے لوگوں کے رستے بند کیے ہوئے ہیں یہ ہم ثواب کمارے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں ثواب اور عذیت اور گناہ کے درمیان ہمیں فرقی پتہ نہیں ہے اور چاہے جتنی بار بتاؤ تب بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ نہیں کہ آج میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں سال سال ہو گئے مجھے بات کہتے دے. لیکن میرے کہنے کے باوجود کوئی مطلق اثر نہیں ہوتا کہ اس دن جمعے کے دن جا کر ہم دیکھیں تو کوئی ان آرڈر نظر آئے کہ ہماری ٹریفک ٹھیک ہے یہ مغربی دنیا نے کیسے یہ سارے معاملات منظم کر لیے وہاں تو ایسے نہیں ہوتا یہاں سے گاڑیاں زیادہ ہوتی اور تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مسجد کے جمعہ مسلمان ہی اگر کوئی کرتے ہوں گے تو انہیں کو سب سے زیادہ شاید وہاں پر بھی جرمانے ہوتے ہوں گے میرے خیال اگر و شمار نکالے جائیں تو ہم ہی لوگ وہاں بھی یہ کام کرتے ہوں گے لیکن انہوں نے اپنی لوگوں کو کیسے اس طور پر منظم کر لیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے کے لیے باعث سے تکلیف نہ ہو یہ تو شریعت کا بنیادی مزاج ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے کسی بھی طور پر تو خیر اذان کی بات کر رہا تھا اس کا احتیاط کرنی چاہیے آپ لوگ جو خاص طور پر ہمارے یہاں چونکہ ذرا گلی ہے تنگ جگہ ہے پارکنگ کم ہے اس کو سوچ لیا کریں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ متبادل ذرائع سے آئیں آپ کسی اور چیز پر آ جائیں ٹیکسی پر آ جائیں کریم پر آ جائیں اوبر پر آ جائیں اس طرف یہ سوچ کر کے میں ایسی جگہ گاڑی نہ کھڑی کروں کہ جس سے کسی اور کو تکلیف ہو حتیٰ کہ بعض اوقات بالکل یہ جو بیچارے سامنے والے گیٹ ہیں ان کے گھروں کے سامنے ایسی گاڑی کھڑی ہوتی کہ وہ ادھر سے آ کر آواز لگاتے کہ جی یہ گاڑی ہٹا دیں ہم نے گاڑی باہر نکالنی ہے کوئی صاحب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تو اس نہیں کرنا چاہیے ظاہر بات ہے خیر تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے اور ان سے کہا کہ یہ اذان جو ہے حضرت بلال کو سکھا دے اور حضرت بلال ازان دے دیں تو پہلی اذان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ میں مسی نبوی کی چھت کے اوپر چڑھ کر یا ہجروں کی چھت کے اوپر چڑھ کر دی تو یہ آواز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی ازان کی اور وہ تیزی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے مسجد نبوی پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہی خواب میں نے بھی رات کو دیکھا اور یہی کہ یہی چیز مجھے بھی رات کو بتائی گئی کہ اس طرح جان دیجئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر حضر نے حضرت عمر کے الفاظ جو حدیث میں ولدی با سب حق یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا جس نے آپ کو اسلام دے کر بھی لقت رائی مجھے میں نے بھی اسی, اسی قسم کا خواب دیکھا جو ان کو دکھایا گیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کہا کہ اللہ نے حق پہ تم لوگوں کو جمع کیا ایک حق بات پر اللہ پاک نے تم دونوں کے دلوں کے اندر ڈالی تو یکم ہجری سے مسلمانوں کی مسجدوں سے اذان بلند ہونا شروع ہوئی جو آج دیکھیں تو دنیا کا میں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا گزرتا نہیں ہے کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ازان نہ دی جا رہی پوری دنیا کے گلوب پر اب یہ اذان یوں گلوب کے گرد اوقات کے مطابق گھومتی ہے ایک کونے سے یوں گلوب کے گرد ایک چکر لگاتی ہے اور چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں پر ازان نہ دی جا رہی یہ مصنبی سے اٹھی ہوئی اذان کی برکت دیکھے اور اللہ ج شانوی قبولیت دیکھیں کہ اور اذان کے کلمات پر کبھی آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر شہادت اشد اللہ اللہ اللہ الہ الا, اللہ, اشہدو اللہ, الہ الا اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت شہادت گواہی کو کہتے بہت اونچے درجے کی چیز ہوتی ہے اشد محمد الرسول اللہ اس کے بعد نماز کی اہمیت کہ حیا علی سلاح آؤ نماز کی جانب اور پھر صلاح کو فلاح کا کہہ کر دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت کہ حیا الفلاح کہ صرف نماز نہیں ہے فلاح ہے یعنی دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اس کے اندر اس عمل اور اس عبادت کے اندر اور پھر اللہ کی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ ویسے سچی بات ہے کہ کتنے بدنسیب ہیں وہ لوگ جو اس اللہ کے منادی کی پکار سن کر بھی اس کو لبیک لب نہ کہے اس اللہ کا منادی دن میں پانچ دفعہ یہ آواز لگائے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ اور فلاح کی طرف آؤ اور یاد رکھیے گا کہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھنا مسجد میں یہ فرض ہے تو اس لیے اس کو بالکل کافی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم انفرادی اکیلی نماز پڑھیں نے نماز تو پڑھ لی بندہ سوچے میں نے تو پڑھ لی اگر یہ اکیلی ہوتی تو آخر یہ سارا کیا ہے جو اتنی مسجدوں کا قیام ہے یہ مسجد نماز جماعت یہ اسلام کے بہت عظیم الشان شاعر میں سے اسلام کی بہت بڑی علامتوں میں سے اور جس کو اللہ جلشان و توفیق دے ہمارے ہاں تو پھر ہر گلی کے اندر مسجد ہوتی ہے نہیں تو دوسری تیسری گلی کے اندر مسجد ہوتی ہے وہ خوش نصیب بھی ہیں یہاں تو ہم نے کم لیکن باہر کے ملکوں میں دیکھے 20 20 منٹ ڈرائیو کر کے مسجد جاتے ہیں میں نے خود ایسے لوگ دیکھے بیس منٹ کی ڈرائیو پر مسجد ہے امریکہ میں اور پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ اتنا فرق تھا کہ وہ میرے بہنوئی ہی ہیں میں ان سے پوچھا کہتے ہیں پانچوں نمازیں تو میں نے کہا کس کرتے ہیں تو مغرب عشاء کیا کرتے ہیں ہاں پھر یہ ہے کہ اثر پر جب جاتے ہیں اکثر اوقات تو عشاء پڑھ کے آتے ہیں کبھی مغرب پر جاتے ہیں تو عشاء پڑھ کے آتے ہیں درمیان کا وقت اور دینی کاموں مسجد کے اندر گزارتے ہیں اس وجہ سے اتنا وقت مسجد میں گزرتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ مل جائے تو اتنی اہمیت ہے ہمارے لیے تو بڑی سہولت ہے ٹہلتے ٹہلتے بھی آ جائیں گھر سے نکل کر چند قدم چلے تو مسجد آ جاتی ہے یہ اللہ جل یہ سہولت ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس طرح حاصل نہیں ہوتی کہ ہر جگہ پر ہی مسجدیں اتنی زیادہ ہوں اور ہر ہر دوسری تیسری گلی کے اندر ہوں اور ہر جگہ پر ہوں تو یہ یکم ہجری کی ایک چیز جو اذان ہے اذان کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ اسلام کے شاعر میں سے اور اگر اسلامی حکومت ہو اور کسی محلے کے لوگ یا کسی علاقے کے لوگ اذان دینا چھوڑ دیں تو فکہ نے لکھا ہے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ان کو سزا دے گا اس کو یہ قابل سزا جرم ہے یعنی جس کو ہمارے الفاظ میں کہتے ہیں نا قابل دست اندازی یا پولیس جرم ہے کسی اسلامی ریاست میں کہ کوئی محلہ یا کوئی علاقہ یا کوئی شہر اذان دینا چھوڑ دے اذان کے بغیر نمازیں پڑھنا شروع کر اذان اتنی اہم ترین چیز ہے اور مؤذن کے لیے بڑی سعادت ہے ہمارے ہاں لوگ عام طور پر اس بات کے ثواب سے واقف نہیں ہوتے حدیث شریف کے اندر مؤزین کے لیے خاص طور پر ذکر ہے قیامت کے جنہوں نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی ب... اللہ کی, کی بل... توحید اور رسالت کے یہ کلمات فضا کے اندر بلند کیے ہوں گے تو روز قیامت بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤزین اپنی بلند گردنوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے اللہ ان کو اونچا کر دے گا باقی لوگوں کی نسبت اس وجہ سے یہ فضا کے اندر ان کی وجہ سے یہ, آزان آئی ہے یہ آواز آئی ہے اور چلتی رہی ہے اچھا اس کے بعد جو سن اسی یکم ہجری کا جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس کی چند ایک اور مشہور چیزیں یہ جو میں نے پچھلی دفعہ جمع عرض کیا تھا کہ معاہدہ ہوا یہود کے ساتھ اس کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں اور یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پیغمبری رسالت اور آپ کی غیر معمولی ہوشیاری اور سمجھداری اور اقل مندی اور فراست اور بصیرت کا آئینہ دھار ہے کہ ایک, ایک جگہ نئی جگہ مسلمان پہنچے مسلمان بالکل خالی ہاتھ ہیں ان کے, ہاتھ ان کے پاس کچھ نہیں ہے ایک سال پہلے بلکہ اگر بالکل آخری اس کو دیکھا جائے تو چند مہینے پہلے انسار مسلمان ہوئے ہیں ربی الاول میں ہجرت ہوئی ہے اور اس سے پہلے تین مہینے پہلے جو ہے وہ ستر لوگ مسلمان ہوئے ہیں انسار کے آ کر اخوا اخبار جس کو آپ نے سن لیا تو چند مہینوں کے مسلمان انصار ہیں جو مدینہ کے اپنے رہنے والے ہیں اور چند سو مہاجرین ہیں جو بالکل خالی ہاتھ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کی کل قوت ہے اور وہاں اور وہاں موجود لوگ کون ہیں وہ مستحکم معاشی اعتبار سے مستحکم یہودی ہیں جو مدینہ میں مدتوں سے رہ رہے ہیں یسرب میں جو اس وقت تک اسے پہلے کہلاتا تھا اور وہاں کی معیشت پر اور وہاں کی زراعت پر تجارت پر اور زراعت پر دونوں پر مکمل طور پر حاوی ہیں بہت بڑے بڑے باغات بھی ان کے ہیں بڑی کھجوروں کی پیداوار بھی ان کی ہے اور مدینہ کے بازار کے اندر بھی یہودیوں کی دکانیں ہیں اور وہ اس میں بہت, بہت ٹھیک پورے بازار پر ایک طرح سے یہودیوں کا کیونکہ انصار میں تجارت کی نسبت زراعت زیادہ تھی جو انصار معیشت زیادہ تر زراعت سے وابستہ تھی تو پھر بازار بھی یہودیوں کے پاس تھے اب ان یہودیوں کو اس وقت گویا کے ایسی پوزیشن کے اوپر لے کر آنا ہے کہ جب تک اسلام اپنے اپنی جڑیں مضبوط کرے اور یہاں سے ایک مضبوط نظام یہاں پر قائم ہو جائے اس وقت تک ان کی طرف سے اندرونی طور پر کوئی ایسا خطرہ نہ ہو کہ یہ اندرونی خطرہ باہر کے قریش کے بیرونی خطرے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے اس نوزائدہ اور نئی ریاست کے اندر ان کے لیے اسلام کے نظام کے قدم جمانے کے اندر وہ رکاوٹ بن جائے یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ ان کو قریش کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کے قابل یا گٹ جوڑ کرنے کی ان کو اجازت نہ دی جائے یہ دونوں مل کر بہت کچھ کر سکتے تھے تین مشہور قبائل تھے ذکر ان کا ہوتا رہتا ہے بنو نذیر تھے بنو قین تھے بنو قریضہ تھے اور بھی قبائل اور بھی تھے صرف نہیں تھے اور بھی تھے ان کے نام بھی اس معاہدے کے اندر لکھے ہوئے ساروں کے نام بنا سب کو معاہدے کے اندر لے لیا گیا اور اس معاہدے کو کچھ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ معاہدہ کیا تھا یہ اس کی ساری تو نہیں ہے لیکن جو اس کے اہم ہیں بعض چھوٹی شقے اس میں چھوڑ دی گئی ہیں کہ اس میں لکھا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کہ یہ تحریری عہد نامہ ہے جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمان نے قریش اور یسرپ کے مسلمان اور یہود کے درمیان جو اور, اور یہود کے جو مسلمانوں کے تابع ہوں یا ان کے ساتھ الحاق چاہیں اور لکھا کہ ہر مذہب اب ہر فریق اپنے اپنے مذہب پر قائم رہ کر ان امور کا پابند ہوگا اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ معاہدہ آپ سن لیں اور آپ پھر اندازہ لگائیں گے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کس کی طرف سے آگے چل کر آئیں گے وہ آگے چل کر آپ وہ غضبات سنیں گے جو انہی قبائل کے ساتھ ہوئی ہیں بنو قریضہ کے ساتھ ہوئیں بنو نذیر کے ساتھ ہوئیں بنو کینوقا کے ساتھ ہوئیں تو کیوں ہوئی جب معاہدہ ہو گیا تھا تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی یہود نے کی اور جس طرح کی عادت ہے ان کی سرشت ہے تو ان کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی پہلے یہ کہا کہ, کہ قصاص اور خون بہا کے جو طریقے چلتے چلے آ رہے ہیں پہلے سے جو طریقے چل رہے ہیں قصاص کے اور خون بہا کے وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے اسی پر عمل کیا جائے گا جو آلریڈی جو ایک سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے اس میں اور لکھا کہ دوسرا پہلا شکی ہے ہر گروہ کو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی جماعت کا فتیا دینا ہوگا یعنی جس قبیلے کا جو قیدی ہوگا اس قیدی کے چھڑانے کے لیے فدیے کا دینا اسی قبیلے کے ذمے ہوگا کہیں جنگیں ہوئی اور کوئی قیدی ہو گیا اور قیدی چھڑائے جاتے تھے بعد میں تو ہر قبیلہ اپنے قیدی ظاہر پیسے دے کر چھڑانا ہوتا ہے تو اگر جس قبیلے کا قیدی ہے وہ خود ہی قبیلہ پیسے جمع کرے گا اور اپنے قیدیوں کو چھڑائے گا یعنی ایک قبیلے کے قیدی کو چھڑانے کے پیسے دوسرے قبیلے کے اوپر نہیں آئیں گے تیسرا یہ تھا کہ ظلم اور فساد کے مقابلے میں ظلم اور فساد کے مقابلے میں سب متفق رہیں گے اور اس بارے میں کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو چاہے کسی قبیلے کے سردار کا بیٹا ہو یا کسی کا بیٹا ہو ظلم اور اور فساد کے اندر جو ہے کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا پانچواں یہ تھا کہ ایک ادنا مسلمان عام مسلمان کو پناہ دینے کا ویسے ہی حق ہوگا جیسا کہ ایک بڑے مرتبے کے مسلمان کو حق ہے یعنی اگر کسی بڑے مرتبے کے مسلمان نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یا عمر فاروق نے اگر کسی کو پناہ دے دی اور ان کی پناہ کو تسلیم کیا جاتا ہے تو اگر بلال نے بھی کسی کو پناہ دے دی تو اس کی پناہ کو بھی تسلیم کیا جائے گا اس شخص کو بھی پناہ کے اندر متصور ہوگا جس کو کسی نے بھی پناہ دے دی لکھا کہ جو یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہوگی یہود کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی ان پر نہ کوئی ظلم ہوگا اور نہ ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کی مدد کی جائے گی یعنی ان یہودیوں پر بھی اگر کسی نے حملہ کر دیا تو مسلمان ان کا دفاع کریں گے کسی کافر اور مشرک کو چاہے وہ یہودی ہو کافر اور مشرق ہو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی قریشی کی کسی جان یا مال کو پناہ دے سکے یا قریشی اور مسلمانوں کے مابین بی... ما حائل ہو اگر کسی کوئی قریشی آیا جو کافر ہوگا جو مشرق مکہ کا تو یہودی ان کو پناہ نہیں دیں گے اور ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے اور اگر مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ آ گئی کسی وجہ سے تو یہودی درمیان میں حائل نہیں ہوں گے اس کے جنگ کے وقت اگر جنگ آ گئی تو یہود کو جان و مال کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا مسلمانوں کے خلاف مدد کی اجازت نہیں ہوگی یہودی کسی مسلمان کے خلاف کسی حملہور کی مدد نہیں کر سکیں گے نواں نوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کوئی دشمن اگر مدینے پر حملہ کرے گا تو یہود پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا لازم ہوگی ظاہر ہے ادھر سے حفاظت کی اگر وہ ضمانت ہے تو دو طرفہ معاہدے ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے مدد لازم ہے اور لکھا کہ جو قبیلہ اس عہد اور حلف میں شریک ہے اگر اس میں سے کوئی قبیلہ اس حلف اور عہد سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد کی اجازت کے بغیر علیحدگی اختیار کرنے کا مجاز نہیں ہوگا یعنی یہ معاہدہ یکطرفہ طور پہ نہیں توڑا جائے گا کہ اچانک کو کیا دے کے بس میں معاہدے سے نکل گیا اور پھر تھا کہ اگر مسلمان کسی سے صلح کرنا چاہیں تو یہود کا بھی اس صلح کے اندر شریک ہونا ضروری ہوگا یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کسی صلح کر لیں اور یہودیوں کی ان سے جنگ ہو صلح مشترک ہوگی اکٹھے ہو کر صلح کی جائے گی جو کسی مسلمان کو قتل کرے اور اس پر گواہ موجود ہو شہادت موجود ہو تو اس کا قصاص لیا جائے گا اللہ یہ کہ مقتول کا ولی دیت لینے کے اوپر راضی ہو جائے وہی جو اسلام کا اصول ہے کہ قصاص ہے اگر مقتول قصاص کو معاف کر دے تو دیت ہے جب کبھی کب کوئی جھگڑا اختلاف پیش آ جائے گا آپس کے اندر تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے اللہ کے رسول کی طرف رجوع اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے یہ اس کے چودہ بڑے بڑے نکات تھے جس کو میساک مدینہ کہتے ہیں